الحمد للہ رب العالمین وصلۃ والسلام على سید الانبیاء المسلیم نبینا محمد وعلى علی وصحب وبعد وبیڈ پچھلے درس میں بدعت کی برائی کے تعلق سے ہم نے عنوان شروع کیا ہے اور اس میں تین باتیں جو ہم نے بنیادی دیکھی میں ان کا اعادہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ بات یاد ہے نمبر ایک سب سے پہلی بات ہم نے سمجھی کہ دین کامل ہے اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں لہذا جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے گویا کہ وہ خاموش زبان میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دین کامل نہیں لہذا میں نے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کیا تو بدعت کا گھڑنا ایک اعتبار سے دین کے بارے میں یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ دین میں کچھ کم تھا جو میں نے زیادہ کر دیا نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات نہیں چھپائی نہ قرآن کے الفاظ آپ نے چھپائے اور نہ قرآن کا جو مطالبہ انسان سے ہے جس کی وضاحت کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی تھی نہ آپ نے اس کو چھپایا تو قرآن کا متن یا قرآن کا فہم دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پورا بیان کیا اس کو چھپایا نہیں لیکن جو آدمی بداعت ایجاد کرتا ہے اس کے عمل سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ دین میں کچھ شاید نبی نے چھپایا ہے جس کو اس نے لوگوں کے سامنے لایا تو بدات سے گویا کے ایک آدمی ایک خاموش اعلان کرتا ہے کہ کوئی چیز ایسی تھی جو نبی سے رہ گئی اور میں نے وہ ساری انسانیت کو بتلائی نمبر تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ کی بندگی کے اعتبار سے کامل نمونہ ہے ایک انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور آپ کا اسوا کافی ہے اگر وہ آپ کو دیکھ کے زندگی گزارے وہ کبھی ناکام نہ, نہ ہو اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام امور میں جہاں انسان کے لیے رہبری کی اور اسوہ اور نمونہ کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور میں قولی اور عملی رہبری دے دی ہے لیکن جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے بدعات گھڑتا ہے وہ آدمی گویا کے خاموش زبان میں یہ اعلان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا کامل نہیں ہے کچھ کمی آپ سے رہ گئی جو ہم کو کہیں اور سے مل گئی تو بداعت ان تینوں بنیادوں کو ہلا دیتی ہے نمبر ایک دین کامل ہے بداعت اس میں کنفیوژن پیدا کرتی ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا نہیں جتنا جاننا تھا سب بتا دیا اب بتانے کے لیے کچھ رہا نہیں لیکن بداعت بداس والا کہتا کہ یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے اس میں بلائی ہیں. کیا اسلام میں ایسا ہے کیا قرآن میں ہے نہیں لیکن یہ اچھا ہے تو پھر اسلام کامل کیسا ہوا کچھ اچھا رہ گیا نا یہ بہت بہترین عمل ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں لیکن اچھا ہے تو پھر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں بتلائی تو, تو اپنے دل سے کچھ بھی کر رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھپایا نبی نے کہ بتانے جیسی چیز تھی لیکن نہیں بتائی رہبری آپ نے نہیں دی بدا بہت اچھی ہے اچھی بات ہے کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ بات پہلی بات تو غلط ہے لیکن کوئی آدمی بدات گھرتا ہے اس کے نزدیک وہ اچھا ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ عمل جو تم کر رہے ہو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے تھے نہیں آپ نے سکھایا نہیں آپ کی کسی بات سے نکلتا ہے نہیں کہاں سے نکلتا ہے میرے دل سے کوئی آدمی اپنے دل سے نکالتا ہے اس کو کہیں بھائی یہ چیز کیا ہے یہ اچھا ہے اس میں بھلائی ہے اس کی عقل میں وہ بھلائی ہے لیکن کیا نبی نے اس پر عمل کیا ہے نہیں تو تمہارے اعتبار سے کوئی اچھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کرنے میں رہ گئی یہی مطلب ہوا تو اس اعتبار سے بداعت ان تینوں چیزوں میں عیب پیدا کرتی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کا نقوفی رسول اللہ اس وت الحسن تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتاب واخن احسن احسن الحدیثی کتاب ال سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے عربی زبان میں حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات کے کئی معنی اس کے ہیں ماضی کی بات قصہ حال کی بات مستقبل کی پیشن گوئی تینوں اعتبار سے بات ہوتی ہے تو حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات کے سم تھنگ وچ از سیڈ اور ٹو بی سیٹ کوئی بات جو کہی جائے یا کہی جانے لائق ہو یا کہی جائے جانے والی ہو اس کو بات کہتے ہیں تو ان احسن الحدیف کتاب اللہ سب سے احسن اچھی بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے سب سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ کی اللہ سے بہتر کسی کی بات نہیں تو اللہ کی بات کس کتاب میں ہے قرآن میں ہے تو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے وہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین اسوا اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہے عربی زبان میں الفاظ ہدا سے جڑے ہوئے دو اعتبار سے لفظ آتے ہیں ایک ہے ہدا ہدن اور دوسرے ہیں حادی. حادی. مانا کیا ہے گائیڈنس اور ہدا عموماً کال ہوتا ہے وربل گائیڈنس یا ریٹن بھی ہو سکتا ہے وہ بھی بات ہے کسی کی کہی ہوئی بات یا لکھی ہوئی بات تو ہدا عموماً کالی رہبری ہوتی ہے اور احادی کا مطلب ہوتا ہے عملی نمونہ یا پریکٹیکل ایگزامپل آئیڈیل ماڈل کسی کا عمل کر کے دوسروں کے سامنے اس کا نمونہ رکھنا کہ دیکھو ایسے کرنا چاہیے تو اس کو عربی زبان میں حدی کہتے ہیں لیکن کوئی آدمی کہ ایسا کرو ایسا مت کرو اور ایسا کرو اس کو ہدا کہتے ہیں یہ عموماً قول کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو یہ حدیث دونوں اعتبار سے آئی ہے کہ خیر الہدا ہدا محمد ہے یہ لفظ بھی حدیث میں آئے ہیں سی مسلم کے الفاظ یہ ہیں اور وہ خیر الحد حد محمد صلی اللّہ علیہ وسلم سب سے بہترین عملی نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو دونوں اعتبار سے بہترین رہبری یا بہترین نمونہ کس کی طرف سے ملے گا ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چاہے قرآن کا متن ہو یا قرآن کا فہم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو بہترین طور پر سمجھایا لوگوں کو رہبری دی گائیڈنس دیا پھر اس حق کو سمجھنے کے بعد اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عملی نمونہ بھی سامنے ہو پریکٹیکل اگزامپل بھی ہو سب سمجھ میں آیا ہاں کیسا کرتے ذرا بتاؤ تو یہ بھی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی عمل قولی طور پر ساری بات سمجھانے کے بعد اس کو عملی طور پر بھی بتایا جائے اسی لیے آپ نے فرمایا سلو کمارونی ہو سلی تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو تو آپ نے صرف اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی امت کو رہبری دی اس کو یہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا خود کو اپنے مناسب حج کے تم مجھ سے لے لو جیسے میں حج کر رہا ہوں دیکھ لو کیسے کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمارے لیے قولی رہبری دینے والے تھے وہی آپ ہمارے لیے عملی نمونہ بھی تھے آپ کو دیکھ کر ہم کو عمل کرنا ہے جیسے آپ نے کیا ویسے عمل کرنا ہے اپنے دل سے نہیں اپنے دل سے کرنا بداس ہے جیسا آپ نے بتایا ویسا کرنا یہ دین ہے اپنے دل سے کرنا کچھ بھی یہ دین نہیں یہ بداعت ہے تو اعمال کو دین کو چاہے عقائد کا معاملہ ہو یا عملی معاملہ ہو دونوں میں ایمان و عمل عقیدہ اور عمل دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے رہبری لینا ضروری ہے اس کا نام اتباع سنت ہے اور اس کے برخلاف بداعت ہے آپ اگر دیکھیں گے اسلام کی تاریخ کو تو آپ کو ملے گا کہ اہل علم نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں وہ سنت کے لفظ کو استعمال کرتے تھے عمل کے لیے اور سنت کے لفظ کو استعمال کرتے تھے عقیدے کے لیے بھی اس لیے کہ سنت جب آپ کہتے ہیں تو سنت ہوتا ہے نبی کا طریقہ چاہے وہ عقیدہ ہو یا عمل نبی کا مقرر کیا ہوا طریقہ چاہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہو یا عمل کے معاملے میں ہو اسی आप آپ دیکھیں گے امام احمد کی جو کتاب ہے عقیدے کی اس کا نام ہے اسی طرح سے البر بہاری کی کتاب ہے اس کا نام کیا ہے شرح سنہ تو اسی طرح سے آپ کئی کتابیں دیکھیں گے عقیدے کی اصنہ ابن اب آسم بڑے محدث گزرے ہیں ابن اب آسم کی کتاب ہے تو ایسی کئی کتابیں ہیں آپ سنن ابی داود دیکھیں کی کتابی شاید کہیں کہ کہاں کہاں سے نام اٹھا کے لا رہے ہیں کون ہے بربہاری اور کون ہے بہت سے نام تو ہم کو معلوم نہیں ہے بتانے والے کا قصور نہیں ہے تو یہ جو سنت کا لفظ ہے آپ سنن ابی داؤد سنن ابی داؤد آپ کھولیں اس میں آپ دیکھیں گے تو امام ابو داؤد نے ایک فتل قائم کی ہے یا کتاب قائم کی ہے اور وہ کیا ہے کتاب سننا ہے اور اصسنا کے باب کے تحت انہوں نے عقیدے بیان کیے تو معلوم یہ ہوا کہ اہل علم کے نزدیک ماضی میں عموماً سنت کا لفظ عقیدے اور عمل دونوں کے لیے سمان ہوتا تھا سنت کے معنی ہے ایسا طریقہ جس پر چلا گیا ہو یہ کس کس نے چلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اب طریقہ تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جس پر آپ چل کے گئے ہیں وہ کون سا ہے سراط مستقیم وہ کیا ہے دین دین میں عقیدہ آتا ہے یا عمل ہاں؟ دونوں آتا ہے تو دین پر چلنا ہے تو عقیدے اور عمل دونوں کے اعتبار سے لہٰذا نبی کا طریقہ صرف عمل کے بارے میں نہیں ہے نبی کا طریقہ عقیدے میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانتے تھے کیا نہیں مانتے تھے عمل میں کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے لہذا اک سننا عقیدے اور عمل دونوں میں ہوتا ہے اس اعتبار سے بداعت کس چیز میں ہوگی صرف عمل میں ہوگی نا یا نہیں ابھی تک پہنچے نہیں مسجد ہی میں سب لوگ <سؤال> بولتے رہا آپ ہم کو سواب مل رہا ہے بدعت کس چیز میں ہوتی ہے عمل میں یا عقیدے میں ماشاءاللہ اللہ بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے اور عمل میں بھی ہوتی ہے بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے اور عمل میں بھی ہوتی ہے دونوں میں ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تاریخ میں امال کی بدعت سے پہلے عقیدے کی بدعت آئی خل کے قرآن کا فتنہ قرآن مخلوق ہے یہ عقیدہ بدار اللہ ہر جگہ ہے عقیدہ بدار اسی طرح سے کئی عقیدے قبر پرستی کا عقیدہ قبر والے مدد کرتے ہیں ان سے مانگنا چاہیے بدار اسی طرح سے ایمان گھٹتا نہیں بڑھتا نہیں یہ عقیدہ مرغیا یہ بدار قدریا تقدیر کچھ نہیں ہے سب اپنے آپ ہوتا ہے بداعت قدریہ جہمیہ مرجیا اور اسی طرح سے معتضدہ اور خوارج ایسے کئی لوگ ہیں کئی فرقے ہیں آپ ان کی تاریخ میں دیکھیں گے تو ان کی اصل میں آپ کو ملے گا کہ کہیں نہ کہیں بدعت میں انت... یعنی عقیدے میں ان سے گڑبڑ ہو گئی ہے اور ایک نیا عقیدہ گھڑ کے انہوں نے پیش کیا اور یہ گمراہ ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت صرف اعمال میں نہیں ہوتی ہے بلکہ بداعت اس میں ہوتی ہے عقیدے میں بھی ہوتی ہے لہذا علماء نے عقیدے کی کتابوں کا نام کیا رکھا یہ سمجھ میں آیا یہ نبوی عقیدہ ہے یہ سنت سے ثابت عقیدہ ہے یہ سنت ہے تو سنت صرف عمل میں نہیں ہوتی ہے سنت عقیدے میں بھی ہوتی ہے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مسنون عقیدہ مصنون عمل اور پھر بدعت میں آپ دیکھیں گے بدعت عقیدے میں بھی آتی ہے اور عمل میں بھی آتی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر عبداللہ مسعود رضی اللہ علاقہ فرماتے ہیں ان کتاب اللہ سب سے بہترین بات اگر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین اور نمونہ اور ہدی اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے اس کو بخاری نے اور اسی طرح سے مسلم نے روایت کیا ہے مسلم میں یہ مرکون ہے اور بخاری میں موقوفن ہے بخاری میں کابی کا کال ہے مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اے نبی آپ کہہ دیجیے ان اگر کون تم تم ہو تم تھے تو ہبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تم اب تک اللہ سے محبت کرتے آئے ہو تمہارا بولنا پکا ہے فتب تو تم میری اتباع کرو اتبا اتباع اتباع کا مطلب ہوتا ہے تابع ہو کر پیچھے چلنا فتب تم میری اتباع کرو یوقب کما اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری سنت پر چلو مجھ کو فالو کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا و یگ فرلکم اور تمہاری مغفرت کرے گا تمہارے سارے گناہوں کی یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو یقیناً بڑا مقدس کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالی کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بغیر نہیں ملتی ہے ایک آدمی کہ میں اللہ کا بہت چہیتا اور پیارا اور محبوب ہوں اور دیکھو یہ ساری کرامتیں میں کرتا ہوں کرامت سے آدمی کی محبوبیت کی کوئی دلیل ملتی نہیں ہے یہ فن شخص کچھ عجائبات کرتا ہے کچھ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے سپر نیچرل چیزیں کر کے دکھا رہا ہے تو ایسا آدمی اللہ کا چہیتا ہوگا تبھی تو اللہ نے اس کو پاور دیے ہیں تو پھر ابلیس کو کس نے دیا ہے پاور ابلیس کو کس نے دیا کتنا پاور جن, جن بھی ہے وہ اور ابلیس بھی ہے یعنی جنات میں سے بگڑے ہوئے کو کیا کہتے ہیں شیطان اور اس کا نام کیا ہے ابلیس ابلتا ابلیسا ابلا اس سے مطلب ہوتا ہے مایوس اس کے بارے میں کوئی امید نہیں مقرر کی ابلیس کے معنی یہ ہے کہ اس, سے اس کے بارے میں امید رکھو بھی مت مقرر کی کہ اس کے بارے میں بالکل معاملہ طے ہے وہ جہنم میں جائے گا لن جہن کا من ہوم اجمعین میں سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے میں سب سے جانم کو بھر دوں گا وہ ڈیفینے جنت میں جائے گا اس لیے دعا میں کبھی بولنا نہیں اے اللہ ابلیس کو جنت میں ڈالنا کوئی ضرورت نہیں ایسی دعا کی تو یہ ایسی دعا نہیں ہے کیوں اس کے بارے میں ہے تو ابلیس اس کو طاقت کس نے دی اللہ نے تو کیا یہ قدرت کا ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اچھا ہے اور اس نے آن ڈیمانڈ لیا ہے اللہ سے اللہ قرآر الہیوم بیمت کے دن تک مجھ کو مہلت دے تو اللہ نے اس کو مہلت دی ہے تو اتنی لمبی عمر اور اتنے پاورس کے دل میں خیالات ڈال دے اور پھر یہاں سے وہاں اتنا سفر کر کے جائے اتنی ساری صلاحیتیں انسان میں نہیں ہوتی ہیں اللہ نے اس کو دی ہے تو وہ جو صلاحیت ہے کیا اس کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے نہیں عجائبات سے اللہ تعالی کا کوئی مقرب ہے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے عجائباد سے کوئی ایسی چیز ہمارے یہاں ماحول کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بابا نے کیسا کر کے بتایا نا ڈیفنیٹلی بابا اللہ سے بہت قریب ہوں گے धो इनके पावर प्यो हम लोगों को ये काम बहुत जल्दी आता है पब्लिक ऐसी नादान है बिचारी कि कुछ भी धो के पी के पावर लेने की जो है कब्रों को धो पियो अंगूठी धो प्यो बाबा के पाव धो प्यो जूता धो पियो बाप का झूठा कभी नहीं खाएगा हा? बाप का झूठा कभी नहीं खाएगा ऐ नहीं नहीं खाता मैं बहुत हाइजीनिक हूं मेरे اور بابا کا جوتا بھی کھائے گا جوتا تو بہت دور کی بات ہے جوتا بھی کھا لے گا اگر بابا دے دے جوتا پھینک دے اس کو بولے چاٹ اس کو چاٹان سے صاف کر ایسا صاف کرے گا کہ دکان میں بیچنے لائق ہو جائے گا ایک دم نیو اوریجنل کہاں امت جا رہی ہے کیا کرتے مسلمان وہ امت جو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرکیات اور خرافات سے بچا کے پاک صاف کیا آج واپس انہی چیزوں میں مسلمان چلیں گے کیسے کیسے بابا ہوتے ہیں ان کو کارپوریشن اگر دھونے کو بولیں گے نیلا کو بولیں گے تو کوئی آئے گا نہیں کرے گا آپ بتائیے اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اپنے بچے کو گندگی میں کھیلنے نہیں دیتے پیشاب نہ کر کے اس میں ہاتھ مارنے لگے تو آپ اس کو جلدی سے ہٹا دیتے وہاں سے اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے اللہ کا ولی ہے اس کو گندگی میں پیشاب پاکانے میں کھیلنے دے گا اس کو گالیاں دلوائے گا اور ایسا کرے گا اللہ یہ ولی ہے اور پھر اس کے بعد آ کے بیٹھنے والے بھی کیسا بیٹھتے بابا کیا نمبر کا گھوڑا آئے گا ریس کا بابا کوئی نمبر بولو پانچ ابھی پانچ جا کے لوٹری پانچ نمبر لگا کے آئے گا یہ مسلمان ان کو بابا بھی دین کے لیے نہیں چاہیے بابا اگر آپ بولو کون سی نماز ایکستا پڑھو ابھی تاجد پڑھو کہ نہیں بولو کوئی پوچھتا جا کے نہیں کھانا پینا بیوی بچے تجارت کوٹ کے کیس اور ریس کے گھوڑے لٹری کے نمبر اور اس طرح کی چیزیں ہم اگر دین کو بھی استعمال کرتے ہیں تو دنیا کی وجہ سے اگر ہمارے دنیا کے مسائل نہیں ہوتے تو گویا ہمارے لیے دین کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی مولوی صاحب سے مولوی صاحب ریس میں برکت کے لیے کچھ ہے کیا دعا سکھاؤ ہم کو دعا بھی کہ جنت کے لیے جانم سے بچنے کے لیے دین دار بننے کی دعا مولی صاحب میں نماز نہیں پڑھتا کوئی دعا ہے کیا ایسی بتاؤ نہیں مول صاحب دکان نہیں چلتی ذرا کوئی دعا ہے کیا تو ہم کسٹمر کو دکان تک لانے کے لیے تو دعا مانگ رہے ہیں مولوی صاحب سے کرامت مانگ رہے ہیں لیکن ہم دکان سے اٹھ کے مسجد تک جائیں اس کی کوئی دعا نہیں مانگ رہے یہ ہمارا حال ہے ہمارا دین بھی بٹن ہے دنیا کا دین کا بٹن دباؤ دنیا مل جاتی ہے ہم کو ایسی ہمارے لیے دین کی سیکنڈری پوزیشن ہو چکی ہے وہ مقصد نہیں ہے وہ مقصد پانے کے لیے ذریعہ ہے اللہ اکبر ہے یاد رکھیں ہمارے لیے دین دنیا کے پانے کا مقصد ہے وہ خود مقصد نہیں ہے اور صحابہ کے کی لیے کیا تھا دین اصل مقصد تھا وہ اپنی دنیا نچھاور کر کے دین داری پانا چاہتے تھے تقوی کی صفات صبر کی صفات یقین کی صفات توکل اور یہ اور وہ سخاوت اور جتنی نیکیاں ہیں صفات ہیں ان اوصاف کے پانے کے لیے وہ دنیا لٹاتے تھے دنیا کو قربان کرتے تھے ہمارا معاملہ کیا ہو گیا الٹا ہم دین استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ زلیل کو پانے کے لیے اگر آدمی دین کو زلیل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کو ضلیل کر دیتا ہے اور آج ہماری پوری امت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں ذلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو میری طبا کرو تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی عجائبہ دکھا کر اللہ کا محبوب ثابت نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بدترین بندہ ہو لیکن شیتان اس کی مدد کر کے کچھ نہ کچھ کام کروا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں یہ سمجھ کے کہ یہ نیک ہے نیک ہے معلوم کیسا پڑے گا اللہ کا ولی ہے یا نہیں اس کا لٹمس ٹسٹ کیا ہے اس کا ایسا پیمانہ کیا ہے کہ معلوم واقعی اللہ کا مقرب ہے کہ نہیں اللہ کا ولی اللہ کا دوست اللہ اسے بہت محبت کرتا اللہ اس کے قریب ہے یہ اللہ سے قریب ہے کیسے معلوم پڑے گا بھائی کرامت سے عجائبات سے معلوم ہوگا اس کی زندگی میں وہ ہے یا نہیں جو اللہ کو پسند ہے اگر اس کی زندگی میں وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے بھائی آپ کے پاس ایک پھٹی پرانی تھیلی ہے پھٹی پرانی مطلب پھٹی بھی نہیں ہے پرانی تھیلی ہے اور اس میں ہزار ہزار کی نوٹوں کی ایک بنڈل ہے اس کے اندر تو آپ کو تھیلی پیاری ہے کہ نہیں کوئی آپ سے پوچھے تھیلی چاہیے تو آپ کیا بولیں گے ہاں بالکل مائ باپ چاہیے کیوں وہ تھیلی قیمتی کیوں بنی آپ اس کو جان سے زیادہ سنبھالو گے کوئی آپ سے چھیننے لگے تو آپ اس کو آپ جان لڑا کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے کیوں تھیلی کے اندر بہت قیمتی چیز ہے دیکھنے میں کیری بیگ ہے لیکن آپ کسی کو وہ کیری کرنے دو گے نہیں آپ بول کے اس کو میں کیری کروں گا کیوں اس میں نوٹ ہے تو اس کے اندر کی قیمتی چیز اس کو قیمتی بناتی ہے ہمارے اندر کیا ہے ہم قیمتی کب بنیں گے جب ہمارے اندر کچھ قیمتی ہو ہمارے پاس ایمان ہو ہمارے اندر اوساف ہو ہمارے اندر دین ہو ہمارے اندر نبی کی سنت ہو ہماری زندگی میں نبی کی سنت ہو تب جا کے ہم قیمتی بنیں گے جیسے وہ چیز اس میں سے نکل گئی کیری بیک کی کوئی ویلو ہے آپ بھی دیکھیے مثال کے طور پر آپ کو منی آڈر آیا اور پیکٹ میں آیا آپ اس کو کیا کریں گے پھاڑیں گے پیسہ نکالیں کاغذ ارے اس کی کوئی ویلو نہیں اصل وہ نہیں ہے اصل اس کی وجہ سے اس کی ویلو ہے وہ قیمتی کیوں تھا اس کے اندر قیمتی چیز تھی جب وہ قیمتی چیز نکل گئی اب اس کی قیمت خطام ہمارے اندر اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ہمارا ایمان اور ہمارا دین ہے اگر وہ نکل گیا کوئی قیمت نہیں کوئی ویلیو نہیں ہے انسان کے جسم کا اگر آپ اینالیس کرو تو کیا ہے کاربن ہم لوگ کاربن ہیں کوئی آدمی گھبرا جائے گا کیا بول رہے ہیں آدمی کی پوری آپے کی جسم کے جو بھی اس کے ایلیمنٹس ہے آپ کسی نے لگایا تھا حساب سو روپے کے اندر آتا ہے وہ کچھ ڈالرز میں آتا ہے اتنا کاربن اتنا یہ اتنا پانی اتنا یہ انسان کے باڈی کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ مارکیٹ ویلو سے ڈھونڈو گے کچھ ڈالر میں آ جائے گا اصل قیمت انسان کی وہ نہیں ہے جس جو اس کے جسم کے انگریڈینٹس ایلیمنٹس ہیں اصل قیمت انسان کی وہ دین ہے وہ اوساف ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے اتنے کا آپ تین کا ایک ڈبا بھی بنا سکتے کاربن کا لیکن انسان قیمتی بنتا ہے اس دین سے جو اس کے اندر ہے اور وہ دین کس کا منمانا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی دین تیری زندگی میں ہے نبوی طریقہ تیری زندگی میں ہے تو قیمتی ہے نہیں تو تیری کوئی قیمت نہیں ہے تیری کوئی قیمت نہیں ہے تیری قیمت نبی کے طریقے سے ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم واقعی اللہ سے معبت کرتے ہو تمہارا دعویٰ ہے کلیم ہے تمہارا ٹھیک ہے اس دعوے کی دلیل دو فقطیہ بولو میری سبا کرو نبی کا طریقہ تمہاری زندگی میں ہے یو بکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اتنا چھوٹا ٹکڑا ہے لیکن پورے دین کا خلاصہ ہے اس میں فضیلت بھی ہے اور فضیلت کی کہ حصول کے لیے سبب اور طریقہ بھی ہے تم کو اللہ کا محبوب بننا ہے نبی کے طریقے پہ چلو نبی کے طریقے پہ چلو گے محبوب اللہ کے بنو گے نبی کا طریقہ چھوڑو گے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے اور اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے اللہ تمہارا کام نہیں کرے گا تمہاری مدد نہیں کرے گا تمہاری حفاظت نہیں کرے گا دنیا میں بھی نہیں ملے گا کچھ آخرت میں بھی نہیں لہذا پورا مطالبہ اللہ کا کیا ہے اللہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے نبی کی اتباع کرو فتب ببکم اللہ اللہ بہت محبت کرے گا تم سے تو اللہ کی محبت پانے کے لیے نبی کا طریقہ ہے اس کے بغیر نہیں آئیے دیکھتے ہیں بدات جو سنت کے بالکل بالمقابل اور مخالف ہے اس کے نقصانات کیا ہے بدعت کیوں بری بدات کیوں نقصان دہ ہے کیا نقصان اس کے اندر ہے ایک ایک کر کے آئیے دیکھتے ہیں نمبر ایک آفیشلی بداعت گمراہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدات کے بارے میں آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ گمراہی ہے چاہے کتنا بھی آدمی اس کے بارے میں خوشنما اس کو بنا کے پیش کرے گمراہی ہے وہ نوٹ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو گورنمنٹ کا نہ ہو چلے گا کہ گورنمنٹ بنا تھی نوٹ گلابی بناتی میں نے ایک ہرے رنگ کا بنایا نیا اور اس میں اپنی طرف سے ڈیزائننگ بھی کیا نوٹ ایسا ہونا چاہیے چلے گا وہ اس سے باہری کاغذ بنایا اس سے ہائی کوالٹی کا کاغذ ہے بھائی اس سے اچھے پرنٹر کے پاس پرنٹ کیا سب کچھ کیا لیکن نقلی ہے آپیشن نہیں ہے اللہ کے نزدیک مقبول وہ گمراہی ہے بلکہ ایسا کرنے والا قانون کا مجرم ہے صرف یہ نہیں کہ نوٹ چلے گا نہیں اس آدمی کو حکومت قید کر لے گی مجرم بنائے گی اس کو اس لیے کہ یہ فراڈ کر رہا ہے تو بداس ایجاد کرنے والا دین میں فراڈ کر رہا ہے وہ نقلی نوٹ جیسا آدمی چلاتا ہے ویسے نقلی دین چلاتا ہے ایسا آدمی اللہ کا مجرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما بعد آپ خطبوں میں کہتے تھے ایسا اپنے خطبے میں آپ کہتے تھے اما بیگ فعین الحبی کتاب اللہ یقیناً سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے وَقَيْرَ الْهُدَى وَقَيْرُ الْهُدَى محمد ہے اور سب سے بہترین رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے وَشَرُ الْأُمُورِ مُخْدَتَاتُهَا اور معاملات میں سے دین کے معاملات میں سے بدترین چیزیں وہ ہیں جو نئی نکالی جائیں محدت یا حدیث یہ قدیم کے معنی میں استعمال, کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے جدید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے جدید نیو اور قدیم پرانا تو محدت نیا گھڑا ہوا فوجری جس کو آپ کہتے ہیں گھڑا ہوا نیا لیٹسٹ نیا گھڑا ہوا ہے تو محدث کے معنی ہوتے ہیں جو چیز نئی ایجاد کی گئی ہو آپ نے فرمایا وہ شر سارے معاملات میں سب سے زیادہ شر والی چیزیں شر والے امور وہ ہیں جو ان میں یعنی دین میں نئے نئے ایجاد کیے ہوئے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیز کو کیا قرار دیا شر وہ خیر نہیں ہے اور خیر کیا ہے خیر نبی کا تجربہ ہے نبی کی رہبری ہے لیکن نبی سے ہٹ کے اپنے حساب سے کچھ بھی اپنی فلسفی سے کچھ نکالنا یہ کیا ہے اس کے ذہن کی اوپر وہ دین نہیں ہے وہ کیا ہے وہ شر ہے وہ شر العمور مقدساتوا وہ کل لباطن بلالا وہ کل اور ہر بدات گمراہی ہے سورہ فاتح ہم, ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے غیر المغضوب علیہم محبوب اے اللہ ہم کو گمراہ ہونے والوں کے راستے سے بچا بدا بھی وہی ایک راستہ ہے بدا بھی گمراہی کا راستہ ہے ہم سور فاتحہ میں اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں تو وہ انداز مستقیم فتب صب الفر کبی کمان صبی نے تو کہا کہ وہ کل بدا اور ہر بداعت کیا ہے گمراہی ہے تو اسلام میں بدعت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہر بدعت گمراہی ہے کوئی کہے نہیں یہ اچھی بدعت ہے کچھ اچھی بداتیں ہیں تو اچھی بدعت اسلام میں نہیں ہے ہر بدعت گمراہی ہے یہاں پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو گمراہی قرار دیا اور بدعات کو آپ نے شر قرار دیا اب کوئی آدمی اس کو دنیا میں استعمال نہ کرے کوئی آدمی کہ دیکھو جتنے بھی انوویشنس ہیں سب کے سب غلط کمپیوٹر موبائل یہ وہ سب یہ کیا ہیں انوویشن ایجادات تو یہ حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا انتم تم ام دیموری دنیا کو تم اپنی دنیا کے امور کو زیادہ جانتے ہو تو کون سے اموری دنیا کو تو معلوم ہے کہ دنیا کے امور میں انسان کیا ہے آزاد تم اپنے دنیا کے امور کو بہتر جانتے ہو بچے کون سے امور دین کے امور تو اب دین کے امور میں سب سے شر والی چیزیں کیا ہیں جو نہیں نکالی جائیں تو بدات کس میں ہوتی ہے دنیا میں کہ دین میں دین میں جو بری بدات ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے دین میں اور دنیا کی بدات کیسی ہے تو بدات ایجادات ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے بھئی تم گھوڑے پہ جاؤ حج کے لیے اونٹ پہ جاؤ یا پھر پلین میں جاؤ یا پانی کے جہاز میں جاؤ تو وہ کوئی اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ دنیا کی چیزیں آپ کیا ایجاد کر رہے ہیں آپ گھڑی استعمال کرو یا سورج استعمال کرو آپ کی مرضی کوئی آدمی سورج استعمال کر رہا ہے سایہ ادھر ہوا ادھر گیا ٹھیک ہے عاقم صلاح تلّ کی شبص تو ایک آدمی استعمال کرے دنیا کے معاملات میں بھئی آفس کا ٹائم ہو گیا تو اس کے لیے آپ کو سورج ہی دیکھنا ضروری ہے نہیں آپ اپنے کام کے لیے دنیا کے لیے گھڑی استعمال کر سکتے ہیں ایجادات دنیا کی استعمال کی جا سکتی بلکہ وہ دین کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی جیسے کہ یہ مائک ہے لیکن آپ دین کے اعمال میں دین کے عقائد میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے چیز الگ چیز ہے عمل الگ ہے عقیدہ الگ ہے دین کے عقائد اور دین ہے کیا مائک بول سکتے آپ دین کیا ہے کمپیوٹر دن تھوڑی ہے آپ کسی مولی سے پوچھے کمپیوٹر دن ہے نا مولانا تو کیا بولے گا دماغ خراب ہوا روزہ ووزہ تو نہیں پہ کمپیوٹر دن کیسا ہوا اور موٹر سائیکل اور ایروپلین دن ہے نا نہیں وہ دنیا ہے اچھے سے اچھے پلین میں جا اس کو اچھے سے اچھی گاڑی چلا وہ دنیا ہے ایسا ہے کہ کوئی آدمی یا ماہ چلائے گا تو زیادہ سواب ملے گا اور فلاں اس پر اللہ کی لانت ہے اسپلینڈر والوں پر جو بھی گاڑی چلا ہے ایسا ہے کچھ نہیں وہ دنیا ہے ان تم ام و دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے گھوڑا ایسا رنگ کا ہونا چاہیے ہاں براؤن کلر کا ہونا چاہیے وائٹ ہونا چاہیے یا بلیک نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں تیری جو مرضی دم والا ہو بغیر تم گھوڑا ہے نا بس ختم ہوگی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہم کو نہیں بتایا آٹا کیسے گوننا چاہیے. کپڑے کیسے سینا چاہیے نہیں وہ دنیا ہے اس میں تم عذاب ہو انتم اعلم علم اموری دنیا کو تم اپنی دنیا کے امور کو زیادہ جانتے ہو لیکن دین کے امور یہ سکھانے کے لیے انبیاء آتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا وہ شر العمور دینی امور میں دینی معاملات میں سب سے بدترین چیزیں ہیں وہ جو نئی نئی ایجاد کی جائیں انوویٹ کی جائیں اور کل بداطین بلا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بدات کی تاریخ میں دو لفظ ہم کو مل رہے ہیں نمبر ایک کیا ہے شر اور نمبر دوسرا کیا ہے بلاد بدات شر ہے اور بدات گمراہی ہے تو بدات کے بارے میں اتنی برائی یہ کافی ہے تو جو آدمی بداعت گھڑے وہ شر کا کام کر رہا ہے خیر کا نہیں اور جو آدمی بداعت گھڑے عمل اس پر کرے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے ہدایت پر نہیں ہے لہذا بداعت کے بارے میں دو باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک وہ شر ہے اور وہ گمراہی ہے نمبر دو بداعت کا انجام جہنم ہے تو کوئی آدمی بداعت کا ہے نا بداتی کا تھوڑی ہے نہیں مراد یہی ہے کہ بدات ذریعہ ہے جہنم میں جانے کا تو بدات پر جو بھی سوار ہوگا بدات کہاں جانے والی ہے جہنم میں تو اس پر جو بھی سوار ہوگا کہاں جائے گا جہنم میں تو حدیث بتلاتی ہے کہ بدات کا انجام جہنم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کلو بداطین وکل وہ فی النار کل بداطین بلالہ آپ اس کو ترتیب سے دیکھیں لاجیکلی جو سٹیٹمنٹ بنتا ہے کہ ہر بدات کیا ہے ہاں بلالہ یعنی گمراہی اور ہر بلال کہاں جائے گی نار یا انا تو ہر بدات کہاں جائے گی سمجھوئی بات کہ ہر بدات گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں تو ہر بدا کہاں جہنم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ عمیر اسٹیٹمنٹ دے کے آپ کیسے کل بدا اللہ وہ کل ولا رت انار اس کا نتیجہ نکلا کہ ہر بدات کہاں جائے گی جہنم میں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بداعت کا انجام جہنم ہے لہذا جو آدمی بدات کو اختیار کرے اس کا انجام بھی کیا ہے تو بدات جنت میں نہیں لی جاتی بدات کہاں لی جاتی ہے جہنم میں تو بداعت کی برائی ہے کون چاہتا ہے جہنم جن... جن... میں جانا کوئی بھی نہیں تو لہٰذی سدی سے بات معلوم ہے کہ جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ جہنم کی گاڑی میں نہ بیٹھے ہیں اور کون سی گاڑی جہنم میں لے جاتی ہے بدات والی ہے تو اس گاڑی میں جا... میرے کو نہیں جانا جہنم میں تو یہ گاڑی میں بیٹھا کیوں دنیا میں کوئی آدمی بولے میں کہاں جانا چاہتا بھائی تو میں شولا پور جانا چاہتا ہوں تو یہ بمبئی کی گاڑی تو بمبئی میں کیسا بیٹھا بمبئی کی گاڑی میں بیٹھا اور جانا کہاں جاتا ہے جائے گی تو مکہ جانا چاہتا ہے اور بیٹھ گاڑی میں کون سی بیٹھا انگلینڈ تو کیسا جائے گا پلین کون سا ہے تیرا بھائی تو ایک آدمی جس منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے اسی منزل کی سواری پر اس کو بیٹھنا چاہیے سوار ہونا چاہیے اسی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے تو جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جہنم کی گاڑی میں کیوں بیٹھ رہا ہے بداعت کا انجام کدھر ہے جہنم تو تو بدات کی گاڑی میں بیٹھے گا کہاں جائے گا جہنم میں تو کل بدات وہ کلو بولا آ یہ آسان مثال ہے جو آپ ایسے لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں موٹا موٹا ان کو جلدی سمجھ میں آتا ہے گاڑی جلدی سمجھ میں آتا ہے کلو بولا آ رہا تین جلدی نہیں سمجھے گا ان کو محدت اور لغت میں محدت اس کو کہتے ہیں سب دکڑا میرا ابھی ابھی میں دکان پہ سے آیا ہوں اور میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا پہ لیکن گاڑی اور یہ موٹا موٹا آپ سمجھائیں تو آدمی سمجھ میں آتا ہے آپ بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں بالوں کا کہنا ہے کہ جو آپ بچے کو نہیں سمجھا سکتے آپ نہیں سمجھے جو بات آدمی آپ کو آپ دیکھنا ہے کہ آپ کو صحیح سمجھا کہ نہیں سمجھا تو آپ کسی بچے کو سمجھاؤ اس کی سمجھ میں آئے کا مطلب آپ کو بھی سمجھا تو جو آدمی ایک چھوٹے بچے کو نہیں سمجھا سکتا ہے وہ اس کو بھی ابھی پوری طرح سمجھا نہیں اس لیے کہ سب سے ڈینجر کوشچن بچوں کے ہوتے ہیں رپورٹرس کی بھی نہیں پریس والوں کی بھی نہیں بچوں کے سوالات بہت, بہت وہ کیا پوچھے گا آپ کو معلوم نہیں کچھ بھی پوچھ سکتا ہے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے تو ایک بچے کو سمجھانا موٹی موٹی مثالوں سے آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے تو ہر بدا گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا بہت سارے نسائی کہتے ہیں غلط ہے نسا کے معنی عورت ہوتا ہے نسائی عورت والا نسائی تو یہ جو ہے نسا علاقے کی وجہ سے نام ہے نسائی نسا والے نمبر تین بدات والا عمل باطل ہے جس عمل میں بداعت شامل ہو جاتی ہے وہ عمل مردود ہو جاتا ہے جس عمل میں بداعت شامل ہو جاتی ہے وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے دنیا میں دیکھیے آپ مثال کے طور پر ایک آدمی چائے کا شوقین ہے اس نے بڑا چائے مہمان بنا کی ہاں بتانا میں کیا چکر ہے اس میں ہاں. نہیں. میرے کوئی شکر نہیں چلتی مجھے شکر نہیں چلتی ہے ڈاکٹر نے منع کیا, ہے. کیا کر دیا ریجیکٹ کیوں چائے میں کیا آ شکر شکر مجھ کو نہیں چلتی لیکن مجھے شکر تو اس میں چائے پیو نا بولیں گے اس کو ایسا آپ کو کیا نہیں چلتا شکر پر چائے پی سکتے نا شکر تھوڑی اس میں شکر ہے شکر اس میں ہے نا تو شکر اس میں ہونے کی وجہ سے اب میں صرف شکر کو ریجیکٹ کروں گا نہیں میں کیا ریجیکٹ کر رہا ہوں پوری چائے تو جس عمل میں بداس شریک ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کیا ریجیکٹ کر دے گا اس کا پورا عمل ایکسپٹل نہیں ہوگا पानी आप पीते हैं बच्चे का पेशाब गिर दिया उसमें पिएंगे, पेशाब तो बहुत दूर की बात है कौन पिएगा उसको कोई आदमी होटल में आप होटल में आप हैं और बहुत साफ सुथरा वेटर है एकदम हैंडसम है लाते लाते और इंग्लिश में लाके पानी दिया फाइव स्टार होटल एकदम फाइव स्टार उतना डेंजर होता है आपको नहीं मालूम एक पूरी डॉक्यूमेंट्री इस बारे में आई थी 5 स्टार होटल है 5 स्टार वेटर है और 5 स्टार बिल है बर्तन भी 5 स्टार है उसके पूरे लेकिन जो छीका है वो 5 स्टार नहीं है वो भी है अरे छीक भी उसकी 5 स्टार है पियो पियेंगे नहीं अब वो वेटर अगर कहे खाली छीका तो सही ना और क्या है मैं भी तो इंसान तुम भी इंसान है मैं पीता पियेंगे आप पानी रिजेक्ट पानी रिजेक्ट बल्कि किसी को आब एमजम भी आप देंगे तो रिजेक्ट कर देगा क्यों تو کوئی آدمی اس کو پیے گا نہیں آپ کی بدا کتنی جو شر ہے جو گمراہی ہے اپنے عمل میں ملا کے آپ اللہ کے سامنے پیش کر رہے اللہ قبول کرے گا اس کو جس سے اللہ کو نفرت ہے آپ نبی کا طریقہ چھوڑ کے اپنے دل سے کچھ بھی نکال رہے ہیں اور وہ اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں سڑے ہوئے آم سڑے ہوئے انڈے آپ کسی کو لے گا ہو نہیں آپ کے عمل میں گندگی ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے ان اللہ طیب لاقبل الا طیبا اللہ تعالیٰ پاک ہے صرف پاک کو قبول کرتا ہے خبیث کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے قبول بھی نہیں کرتا ہے جس عمل میں بدعت ہو بدعت خبیث ہے سنت طیب ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا نہیں تو یہاں پر حدیث بتلاتی ہے کہ جس عمل میں بدعت ہو وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے کیا حدیث ہے دو حدیث ہیں ایک گھڑنے والے کے لیے ایک اس کے پیچھے چلنے والے کے لیے دونوں حدیث ہیں. نمبر ایک امرونا رد اس حدیث کو اگر آپ نے اچھے سے سمجھ لیا اور اس کے بعد والی تو آپ کسی بھی بداتی کی بدات کا رد کر سکتے ہیں اس لیے کہ بداتی کا الٹرا डिफेंस سب سے بڑا ڈیفینس یہ ہے منا کی در ہے آپ بولیں گے عید میلاد الن ابھی نہیں کرنا چاہیے فاتحہ نہیں आपसे چیز نہیں मना آپ سے کیا کہے گا منا کی در ہے منا ہے بتا ہم کو یہ منع ہے فاتح دینا منع ہے آپ بولیں گے دلیل دو فلاں چیز منع ہے جلوس منع ہے دلیل دو تو آپ ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ وہ جو نیا عمل کر رہا ہے وہ بدار ہے تو آپ کے پاس آلریڈی دلیل ہے لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا استعمال آپ کیسے کریں بہت ساری چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں استعمال کرنے نہیں آتا تو وہ صحیح طور سے اگر آپ کو سمجھا تو آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں اس کا یہ حدیث یہ دو روایتیں اہل بدات اور بداعت دونوں کے رد میں بہت قوی ڈیفینس ہے یا آفینس بول سکتے آپ اس کو یہ بدات کو قتل کرنے والی چیز ہے کیا حدیث ہے من عمل عملا جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تفصیلی طور پر بیان کی گئی ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں جو اجمالی طور پر بیان کر دی گئی ہیں جس کے اندر سب آ جاتا یہ ان حدیثوں میں سے حدیث ہے من عمل عملا لئی سا علیہ امرون جو کوئی شخص ایسا عمل کرے جو کرنے کے لیے ہم نے کہا نہیں وہ عمل کرے بھی تو رد ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ رد ہونے والے عمل کی تعریف کیا ہے جس کے لیے نبوی حکم موجود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا نہیں رد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے نہیں رد کرنے کے لیے کہا ہے ہاں ٹھیک ہے پھر کرو اب سوال ہے کہ ہر وہ عمل رد ہے بائی ڈیفالٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے نہیں کہا اگر کہا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہم کہیں تیرا عمل رد ہے جیسے کوئی آدمی کہے تمہاری نماز رد ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے ہمارے نبی نے حکم دیا ہے تو نماز ہے اب وہ اور بات ہے کہ اخلاص کے ساتھ کر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے سنت اس میں ہے کہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن نماز پی نفسی مردود ہے نہیں نماز کا کس نے حکم دیا ہے اللہ نے اب دلیل کون دے گا عمل کرنے والا کوئی آدمی کہے کہ بھائی روزہ ہے کہ نہیں اسلام میں کہے ہاں دلیل کدھر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن قریب میں اللہ تک ولی پوری آیت اللہ نے بیان کیے ہیں انتر الرحم تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے تو دلیل ہے کرنے کے لیے کہا ہے نا آفر کرو لیکن تازی بٹھانا محرم کے مہینے میں دس دن تل کا اشارہ تم تو یہ دس دن جو تازہ بٹھا رہے ہیں یہ مردود ہے کہ مقبول ہے اللہ قبول کرے گا کہ رد کرے گا تازہ کیوں قبول نہیں کرے گا کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اچھا کرنے کے لیے کہا ہے کہ نہیں نہیں تو تیرے دل سے کر رہا ہاں تو اپنے سے کر رہا ہے کرنے کے لیے نہیں کہا نا رد کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے جو انکلوس ہے کہ جس کام کو کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا رد ہے تو اگر یہ تیرا عمل تو بتا رہا ہے کہ اچھا ہے تو بتا کہاں بولے کرنے کے لیے تو بتا تو بولے تو اس لیے کر رہے ہیں اپنے دل سے کر رہا کوئی بھی اس کو آپ ایک سوال پوچھیں گے جو اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی یہ جو عمل تو کر رہا ہے آپ کو کیسے پوچھنا ہے اس کو دیکھیں انٹورگیشن صحیح ہونا چاہیے آپ اس سے ساتھ ہی پوچھیں گے ماشاءاللہ اللہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا اللہ اس کے رسول نے اس کا حکم دیا یا آپ اپنے دل سے کر رہے ہیں اس کو اب بات دو میں سے ایک جواب دے گا ہو اور دونوں میں کیا ہے پکڑے جانے کا دونوں طرف پنجرہ ہے گھبرا امل پنجرا دونوں طرف آپ نے صرف اتنا پوچھنا ہے آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یا آپ اپنے دل سے کر رہے ہیں نمبر ایک اب دونوں اپشنز فلو چارٹ دونوں پوسبلٹیز ہیں ایک جواب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہاں ہے اب بتانا کس کے ذمہ آ گیا اب وہ آپ سے پوچھ رہا تھا منا اس کو کام پہ لگا دیا برابر اب آپ نے کہا کہ ہاں جب اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو ظاہر بات سے دلیل ہوگی اور آپ نے دیکھی ہوگی تبھی تو کر رہے ہیں آپ تو وہ کہاں ہے نہیں تو نہیں ہے تو اس کا اب دوسرا آپشن یہ آپ اپنے دل سے کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہم اپنے دل سے کر رہے ہیں ہم کو صحیح لگتا ہے ہاں ابھی اس میں حکم نہیں ہے نا رد جس کا حکم نہیں وہ کیا ہے رد جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ کام دیا ہی نہیں تم کو اپنے دل سے کر رہے ہو کیا ہو جائے گا رد سمپل طور پر آپ ایجاد کا رد کر سکتے ہیں جب اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہی نہیں تو تو اپنے دل سے کر رہا ہے رد ہو جائے گا پہلے بول دیے چودہ سال پہلے تیرو نہیں معلوم یہ رد ہو جا رہا کیوں اس کی دیکھیں حکم نہیں تو رد آپ دنیا میں اپنے دل سے کوئی بھی کمپنی آئے گی آپ کو ہم نے آپ کا آرڈر نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ پروڈکٹ ہے لے لو پیسے لاؤ جلدی سے ہم نے آڈر کب دیا تم کو آپ نے آڈر کب دیا بھائی عید کے دن آ گیا پورا ٹرک لے کے دودھ کا بولے آپ لے لو پچیس لاکھ لاؤ ادھر کیوں شیر خورمہ بنا کے کھلاؤ سب کو پلاؤ بولے میں کب دیا نہیں دیے لیکن لینے میں کیا جاتا ارے لیں گے آپ نکاح میں قبول کریں گے ایسا بیٹھ گیا تھے آگے چلو قاضی صاحب آئے کیا چندرا کیا ہے آپ کا نکاح میں کب بولا بولیں گے کیا ضرورت ہے اب بولو کریں گے نہیں نہیں میں نے نہیں بولا ایسا نکاح کے رشتہ دیکھو میں کب بولا رشتہ دیکھو میں تو پڑھ رہا ہوں کریں گے نکاح ایسا نہیں کوئی کر بھی سکتا ہے معلوم نہیں دماغ خراب ہو ہے من اللہ سے علیہ رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا وہ عمل قبول بھی ہوگا نہیں تو لئی سے علیہ امرون میں ہماری دلیل ہے کہ فلاں چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، وہ رد ہو جائے گا اب دوسرا آدمی نہیں ہے حکم ہے بتاؤ کدھر ہے ہم تو پہلے سے بول رہے نہیں ہے. تمہارا بولنا ہے نا ہے تم بتاؤ دلیل کدھر ہے تو دلیل دینے کی ذمہ داری یاد رکھی میرا جملہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البئی علی المدعی دلیل کی ذمہ داری اس پر ہے جو دعویٰ دے دعویٰ کرے دلیل کی ذمہ داری کس پر ہے جو دعوی کرے کلیم جو کر رہا ہے وہ ایویڈنس پریزنٹ کرے گا بھائی مثال کے طور سمجھیں اس قانون کو آپ جا رہے ہیں اور آپ کسی مال میں ہیں کوئی آدمی آ رہے ہیں چور چور چور تو آپ چور ہو گئے اس سے نہیں اس نے دعوی کیا ہے بھائی آپ کے اوپر آپ کو ایکوز کیا ہے آپ پر کلیم کیا اس نے تو اس کے الزام سے پولیس آئے پکڑ کے لے کے گئی کیوں؟ اس نے بولا آپ چور ہیں اللہ کے بندے کسی کو میں پولیس کو بولوں گا چور تو کیا پولیس کو پکڑیں گے یعنی کوئی آدمی کسی پر الزام لگا دے کوئی آدمی یہ زمین میری ہے اب بیٹھ کے بولے اور میرا ہے ہو جائے گا نہیں کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کر دے اس سے وہ چیز ثابت نہیں ہو جاتی ہے دعوی کرنے والے کو دلیل دینی پڑے گی تو دلیل کون دے گا دعویٰ کرنے والے اس نے میرا مال چھینا سابت کر تیرا مال ہے یا سابت کر چھینا اس نے ایسا ایسا کیا اس نے چوری کی آپ دیکھیے گواہی دنا کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر کیا کرنا پڑے گا جو الزام لگائے گا وہ کیا کرے گا چار گواہ پیش کرے گا نہیں کرے گا تو پٹائی اس کی ہوگی اس کو سزا ملے گی البئی نہ المدعی جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا آپ یہ بتاؤ آپ جو یہ کر رہے ہو یہ دین ہے کہ نہیں ہے دین تو ہے سواب ملے گا تبھی تو کر رہے ہیں اس کو دین سمجھ کے تو کر رہے ہیں تو دین میں کدھر ہے بتا دو دین کیا ہے اپنے دل سے کچھ بھی کرنے کا نام دین ہے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے یہ چیز ملتی ہے کہ نہیں اگر ہے تو دو تو علی نہ تو من عمل تو من املا امرنا رد جو کوئی ایسا کام کرے جو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا تو کیا ہو جائے گا رد من یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے من دوسری روایت من اخا حدیث کے لفظ کے معنی آپ نے دیکھے حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے بات لیکن دوسرے معنی اس کے کی کیا ہے جدید جدید یعنی نیا جدید زمانہ جدید ٹیکنالوجی نیا تو احداث کا مطلب نیا نکالنا نیا نکالنا نئی چیز ایجاد کرنا من احداث سی کیا ہے امرنا ہمارے اس امر میں کس کا امر ہے وہ کون کہہ رہا ہے کہنے والا کون ہے دیکھیے ذرا سمجھیے اس کو کہنے والا کون آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اس امر میں کوئی نئی چیز نکالتا ہے ما لئے سامن جو اس میں سے نہیں نکلتی ہے فہو رد تو وہ رد ہو جائے گی اتنی پاورفل حدیث ہے اتنا زیادہ معنی اس میں ہے کہ جتنا اس پہ غور کریں آپ کو اور زیادہ بات واضح ہوگی نمبر ایک ہمارے اس عمر میں تو کس کا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عمر تو اس زمانے میں وہ تھا یا آ جائے گا آلریڈی وہ تھا نا ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو آپ کے بعد سب جو بھی اس میں نیا کچھ نکالے گا ایکسپٹیبل ہے نہیں ماں لئی سمن ہوں جو اس میں سے نہیں نکلتا ہے من کا مطلب ہوتا من اس میں سے جو اس میں سے نہیں نکلتا ہے سراتن یا اشتہاد اس لیے دیکھیے علماء نے کہا کہ جو قرآن و سنت کی بنیاد پر اجتہاد کیا جائے وہ بداس نہیں ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات کہ بہت سارے مسائل جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہ ہاں دیکھو یہ حدیث ہمارے کام کی صاحب تم جو بولتے نا سگریٹ تمباکو حرام تو اس کے لیے قرآن حدیث میں دلیل ہے نہیں تو پھر وہ کیا ہو گیا حرام نہیں ہوا نہیں ماں تمین ہوں اس میں سے نکلتا ہے پچھلے دس میں, میں میں نے بتایا تھا انپو سکوں ولا تل کو بھی اے دیکھو میں لگتا یہ جنرل آیتیں جس میں یہ آ جاتا ہے اگرچہ سگریٹ کا نام اس میں نہیں ہے تمباکو کا نام اس میں نہیں ہے لیکن وہ جنرل آیتیں اور حدیثیں آتی ہیں جن میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو جو ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالے جو پہلے سے اس میں نہیں تھا اور جس میں سے نکالنے کی اس کی گنجائش بھی نہیں ہے تو چیز کیا ہو جائے گی بہن جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہا ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں پہلے نہیں تھے تو یہ نیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدرسہ قائم کیے مدینت العلوم کوئی نہیں تو نہیں اس کی اصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل سفا اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقت کر چکے تھے اور وہ ہر وقت وہاں رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے اب اس طرح کے افراد امت میں جو اپنے آپ کو نالج کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں علم کے لیے وقف کریں تو ایسا چلتا ہے وہی مدرسہ ہے اور یہ کوئی قاعدہ نہیں کہ ٹیچر ایک ہی ہونا چاہیے ضروری ہے نہیں ایک سے زیادہ ٹیچر ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اسلام میں ایسا ہے کہیں پہ ایک ہی استاد ہونا چاہیے نہیں تو مدرسے میں کئی اساتذہ پڑھا رہے ہیں بچے وہاں پر ہیں جیسے سفا میں لوگ رہتے تھے اور وہاں کھانے کا انتظام ان کا ہوتا ہے سب چل رہا ہے تو مدرسے بدات نہیں ہے کیوں اس لیے کرنا اور وہیں پر کھانا پینا جو بھی اپنا کرنا وہی رہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس کی اصل اس کے لیے بیس موجود ہے اس کے لیے بیس موجود ہے تو یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا لہٰذا اس کو بدر کہا جا سکتا ہے نہیں तो ماں ایسا مین ہوں جو اس میں سے نکل نہیں سکتا ہے اس میں سے وہ چیز مستمبت نہیں ہوتی ہے تو کیا ہو جائے گی رد ہو جائے گی تو اس سے معلوم ہوا اب یہاں پر کوئی آدمی کہے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو دین میں کچھ نیا نکالے میں نے تھوڑی نکالا میرے دادا نے نکالے, تو میں گناہ گار ہوں نہیں اور ان کا عمل رد ہوگا آدیش کس کے بارے میں ہے دادا جان کے بارے میں ہے جنہوں نے بداس نکالی جس نے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو اس میں پہلے سے نئی تھی تو رد ہو جائے گی تو نکالنے والے کے لیے نا جس نے بداس گھڑی آپ کہیں ہاں, ہاں لیکن یہ دوسری بات کا کیا کریں گے من امل امل جس نے ایسا کوئی کام کیا چاہے وہ خود نے گھڑا ہو یا اس کے دادا نانا نے گھڑا ہو اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا رد ہو جائے گا تو بداعت کے اعتبار سے دو لوگ ہوتے ہیں جو بدات جن کے ذریعے پروان چڑھتی ہے سماج میں عام ہوتی ہے ایک وہ آدمی جو بدات کو کیا کرے گھڑے بدات نہیں نکالے اور دوسرا وہ جو اس بدات پر عمل کرے اس کا گناہ زیادہ ہے یہ خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی اس نے گمراہ کیا اور یہ بھی اس میں گناہگار ہے یہ نہیں بول سکتا میں نے تھوڑی نکالا انہوں نے نکالی اس لیے میں کروں گا نہیں حدیث میں کیا ہے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ کس پر جائے گا آدم علیہ السلام کے بیٹے کیا نام اس کا قابل کیوں اس لیے کہ وہی تو ہے جس نے قتل کی... کا طریقہ رائج کیا اس نے قتل کی شروعات کی اس نے بنیاد ڈالی قتل کی تو اس کا کیا مطلب ہے بعد میں جتنے مرڈر ہو رہے ان کو سزا نہیں ہونا چاہیے سب کی سزا کس کو ہونا چاہیے قابل کو کیوں اس نے نکالا تو کیا آج نہیں ہوگی سزا کیا اسلام میں اس کے لیے سزا نہیں قتل کرنے والے کے لیے ہے وہ خود بھی گناہگار گار ہیں جو عمل کر رہا ہے اور وہ بھی گناہگار گار ہیں جو اس کو ایجاد کرنے والا ہے تو بدات چاہے گھڑنے والا ہو یا اس میں پڑھنے والا ہو اس کو یاد رکھیے چاہے بدات گڑنے والا ہو یا بدات میں پڑنے والا ہو دونوں کا عمل کیا ہو جائے گا پہوا رد پہ رد دونوں کا عمل رد ہو جائے گا رد کا مطلب کیا ہے غیر لوٹا دیا جائے گا عربی زبان میں رد کا مطلب کیا ہوتا ہے اور رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا لوٹا دینا اسی پر سے آدمی میں کہتے ہیں عرد السلام اب آدمی پڑھے گا عربی سیکھتے سیکھتے ارد السلام بھی مسلمان کے ہاتھ میں سے لیتے ہیں سلام واپس یہ مطلب نہیں ہے مطلب کیا ہے سلام کے جواب دینا رد کا معنی ہوتا ہے لوٹانا تو بدا رد کر دی جائے گی رد کے کئی معنی ہوتے ہیں تو ایک معنی یہ ہے کہ لوٹانا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ قبول نہ کرتے ہوئے اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا اللہ اس کو قبول کرے گا نہیں اس لیے آگے کی اور روایتیں بھی اس کو اور مزید واضح کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ رب العالمین ہم کو مزید دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائے اور آگے بدعت اور بداطی اور توبہ کا کیا معاملہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے دس میں دیکھیں گے